لذینا من یہ آپ نے نظم درار کے اندر پڑھا ہے کہ امور انتظامیہ کے درمیان امور مستلح کا بیان ہوگا کیونکہ امور عمور ہوتے ہیں تو امور انتظامیہ کے اوپر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے امور مستلح یہ نماز روزہ وغیرہ ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے نا جماعت تبلیغی والے کہیں جاتے ہیں نا کشت کرنے کے لیے تو ایک آدمی کو ذکر کے لیے پچھڑاتے ہیں نہیں تو اس کی برکت سے ہمارا یہ کاشت اچھا ہوگا بابرکت ہو جائے گا تو اس لیے امور مصلح بیان کی جاتے ہیں کہ ان پہ عمل کرو گے تو امور انتظامی پہ عمل کا ہو جائے گا یا آپ یادین کے کنارے پہ لکھو امور مصلح کا بیان مسلح کا بیان اب نیچے لکھو پہلا عمر مسلح روزہ پہلا امر مسلح کیا ہے روزہ ہے اے ایمان والوں فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا اسیام اس مستر ہے فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے نیچے لکھ لو کما آپ کو بات نیچے تشبی نفس وجوب میں ہے تشبی فقط نفس وجوب میں ہے تمام احکام میں نہیں بھائی ہمارے اوپر تو رمضان کے روز فرد ہے نا تو بعض پہ ایام بیس کے روزے فرض تھے مہینے میں تین روزے رکھو بعض پہ آشورہ کے روزے فرض تھے تو یہ تشبیر تمام احکام میں ہے نفس وجو میں آ, جیسے ان پہ فرض تھے ہمارے اوپر فرض ہیں باقی تعداد روزوں کی احکام وغیرہ مختلف ہیں تشبیر محض کس کے اندر ہے نفس وجود تمام احکام میں نہیں جیسا کہ فرض کیے گئے پر ان لوگ جو تم سے لال تم کا تگون حکمت سیام تا کہ تم بچ جاؤ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے جیسے ڈھال دشمن کے حملے سے بچاتی ہے نا تو روزہ بھی گناہوں سے بچاتا ہے تا کہ تم بچ جاؤ حکمت سیاح ایامن باد ایامن من منسوب ہے بخول فی بن رہا ہے اس سے پہلے سوم و محضو ہے سو مویہ ممباز روزے رکھو چند دنوں کے اندر جو شمار کیے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں جی ایک مہینے کے روزے شمار ہو جاتے ہیں تھوڑے ہیں انتیس انتیس روزے رکھو چند دنوں میں جو شمار کیے ہوئے ہیں تو من کا نا من کو مریضا اعلان رعایت معذورین کے لیے اعلان رعایت بھی ہے اعلان رعایت برائے معذورین فا جو شخص ہو تم میں سے بیمار او اللہ سفر یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اعلان رعایت ہے نہیں تو وہ افطار کر سکتا ہے جائز ہے لیکن بعد میں کیا کرے قضا کرے جو شخص میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو فایدہ تم میں نیا میں فعال اگر وہ افطار کرے تو اس کے اوپر شمار ہے دوسرے دنوں سے جتنے روزے رہ گئے دوسرے دنوں میں قدا کر لے بلزین یوتی اس کے میرے عزیز تین معنی ہیں پہلا معنی تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابتدا اسلام کے اندر اجازت تھی جس کو روزے کی طاقت تھی نا چاہے وہ روزہ رکھے یا کیا دے فدیا دے دے فدیا یہ سطح دفطر کے برابر سمجھے لیکن بعد میں یہ حکم گیا ہوا منسوخ ہو گیا اب فدیا نہیں دو گے روزہ رکھو گے اگر طاقت ہے تو پہلے یہ اجازت تھی اب اس لیے آپ کرو اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی فیا دینا ہے یعنی تاہم مسکین ایک مسکین کا تام ایسے وہ آدھا سا گندم دے دے اس معنی کے لحاظ سے یہ کیا ہو حکم کیا ہوا منسوخ دوسرا معنی کرو یہ یوتی کو ہے یہ باب ہے اتا کا یوتی کو اتا کا تا کا حمزہ کبھی سالب کے لیے آتا ہے کس کے لیے تو لہذا یوتی خون بپن کیا ہوگا لا کیا اور اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے روزے کی فدیہ مسکین تھا اب یہ حکم منسوخ ہے یا ثابت ہے ثابت ہے جو لوگ بالکل طاقت نہیں رکھتے ڈاکٹر نے ایک مریض کو کہہ دیا ہے کہ تیری مرض دینی ہے کیا تو لا علاج مریض ہے تیری د... مرض کیا ہے ہے اور اتنا کم لو رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا سکتا تو دیا دے یا نہیں اس کو کہتے ہیں فانی یا مریض ہے بہت سخت فانی ہے سمجھی وہ دیتا ہے نا فی دیا تو لہذا جوتی تم کا مانے کیا کرو جو طاقت بالکل نہ رکھے اور امید بھی نہیں ان کو آرام ہونے کو فی دیا دے اتنی معنی ہو گئے دو اس معنی کے لحاظ سے نہ رکھے تیسرا معنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یوتی پون ضمیر ہے نا اس کو لوٹاؤ فدیا کی طرف کس کے لتاؤ اس بار کا بلا ذکر تو آئے گا لیکن وہ فرماتے ہیں جائز ضرورت کے بعد سمجھے اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی وہ فدیہ دین ہے مسکین کا اس سے مراد ہے صدقہ کا شاسر کیا فرماتے ہیں بھئی روزہ فرض ہے نا تو سدکات فطر دیتے ہو عید کے دن یا نہیں یا اس سے پہلے کن کون دیتا ہے جس کو تاکہ دے یا مفر دیتا ہے تو فرمایا اگر طاقت دے فیے دے دو سدکات فطر مراد میں اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فیے کی فدیا دینا یہ تین معنی سمجھ آئے ایک معنی کے لحاظ سے حکم منسوخ دو معنی کے لحاظ سے منسوخ نہیں سمن تو خیرا پرغوشہ سے خوشی سے کرتا ہے کوئی اور بھلائی روزے کے علاوہ بھی نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ جس کے لیے اجازت تھی جس کے لیے کہا تھی چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے ابتداء اسلام ہے اگر وہ خوشی سے لے کے کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو خیر اللہ ون تو سوم و خیر اللہ قوم روزہ رکھنا تمہارا بہتر اگر سے اجازت تھی لیکن روزہ رکھنا بہتر تھا شاہ رمضان الزیون سے رقی یہ ایام داد کا بیان ہے ایام مادو کا بیان پہلے کیا تھا جی کہ روزہ کن دنوں کے اندر ہے ایام مادو پڑھے تھے نا وہ یہی ہے مہینہ رمضان کا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اتارا گیا اس کے اندر کیا قرآن پاک تو فضیلت ہے نا جی خدی ناف خدن حال ہے درا حال ہے کہ قرآن ہدایت ہے واسے لوگوں کے ببیہ نعت اور دلائل واضح ہے ہدایت کے صرف ہدایت نہیں ہدایت مدلل ہے کیا ہاں دلائل واضح ہدایت سے اور فرقان سے فرقان من حق کو باطل کے درمیان فرق کرنا اس کے بھی جلائے ہے پر وہ شخص کے پا لے تم میں سے مہینے کو پچھا ہی روزہ رکھے اب یہ من شاہدہ یہ اس حکم کے لیے ناسخ ہے کس کے لیے ناسخ ہے یوتی کونا کے لیے یہ ناستے کھائے جو لے تم میں سے مہینے کو ضرور روزہ رکھے اچھا من کا نا کے نیچے دیکھو اضال شبو. شبو تھا کہ پہلے کیا تھا جی جن لوگوں کے لیے طاقت تھی اب ان کے لیے وہ رخصت ختم کی گی یا نہیں کیا اب رخصت کیا ہے ختم ہے ضرور ادھر رکھیں تو وہاں وہ شبو ہوتا تھا ان کے لیے رخصت ختم ہے تو شاید بیمار اور مسافرے کے لیے بھی رخصت ختم ہو گیا من خانہ مریض تو فرمایا نہیں. نہیں ہے, اس کے لیے رخصت باقی ہے. کے لیے من مریضا. اب مریض رہا, تقرار نہیں رہا. جو شک بیمار ہے و سفر میں ہے پالے ہی شفقت خدا بندی دیکھو اللہ تعالی نے بیمار کے لیے مسافر کے لیے افطار کی اجازت دی نا مہربانی اس کی ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے کس کا تکلیف کا بال تک میں لوگ ان آکام مذکورہ کے ساتھ تم عدت پوری کر لو کس کی عدت پوری کر لو ماہ رمضان کی جو بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے بعد میں پورا کرے گا باقی تندرست رکھیں جب عدت پوری کر لو گے تو اس کے بعد کیا کرو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو کیا بیان کرو عظمت بیان کر سے مراد تقبیر آتے ہے. عید آئن ہے بھائی عید آگئی نہیں تو عید کے اندر کون سی تقبیریں پڑھتے ہو اللہ اکبر اللہ بھکبر اللہ اکبر, اللہ, اللہ, ایلہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ ہم فرما والے تک میروں تاکہ پورا کرو تم ادا کس کی ماہ رمضان کی اور تاکہ عظمت بیان کرو اللہ کے اوپر اس کے کی ہدایت دی تم کو یہ کیا مراد ہے اللہ تم تشکرو میرے محترم رمضان المبارک کے اندر انسان عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعائیں بھی مانگتے ہیں تو اس زمین میں اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہارے قریب ہوں تمہاری دعائیں کیا کروں گا قبول کروں گا اور شان نضول اس بارے میں یہ ہے کہ اصحاب کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی ہمارے قریب ہیں یا بعید ہیں اگر اللہ تعالی ہوں بعید تو ننادی ہے کیا نادی ہے زور سے ن کریں حکل مار اگر اللہ تعالیٰ دور ہے تو کیا نناجی ہے اس کو بہت پکاریں اور اگر قریب ہے تو ننازی جی ہے ایسا ایستا, ایستا پکاریں دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں قریب ہوں زور سے پکارنے کی حکلیں مارنے کی ضرورت نہیں تو خدا تو کہتا ہے میں قریب ہوں لیکن بدتی لوگ کیا کہتے ہیں خدا کیا ہے بعید ہے ہم پیروں کو پکاریں گے پھر پی پیر ہمارا کام خدا سے کر دیں گے خدا تو دور ہے دو دور سمجھتے ہیں ویدا تالہ کئی باد ان یہ کیا جی جملہ مول لکھو یہ جملہ مور ہے یہ قرب باری تالا کا بیان کیا گیا اس میں موترزا اس لیے کہا کہ آگے پھر آ روزے کے آ رہے ہیں پہلے بھی روزے کے احکام بعد میں دیا اور جب سوال کرتے ہیں تو اسے بندے میرے میرے متعلق پکول لہوم انیب یا عبارت مقدر ہے پکول لہوم آپ ان کو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں اجیب داوت دا قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے والے کی نمبر ایک قبول کرتا ہوں میں دعا دعا مانگنے والے کی یا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا ایزا دان جب پکارتا ہے مجھ کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بت پرست تھا بت پرست وہ ساری رات بت کو پکارتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم بت کو پکارتا رہا بت نے کیا جواب دینا تھا اس کو اونگ آ گئی شہری کے وقت آ گئی نیند آ گئی تو یا سنم کی بلا یا سمدھ اللہ نے فرمایا بھولی سے پکار رہا ہے اللہ نے کہا فرمایا اے میرے بندے میں حاضر فرشتوں نے ہر کیا مولا ساری رات میں بدھ کو پکارتا رہا کہ بھولی سے پکارا رہا. اللہ نے فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دوں تو سنم اور سماج کے درمیان پر کیا رہے سنم بھی جواب نہ دے سماج بھی جواب نہ دے ہر کے ہستی بار توبہ شکستی باغا یہ درگاہ ہے با درگاہ نا امیدی نہیں نا امیدی کا درد نہیں ہے باہ آج اس پر تو فرمایا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار ہے جب پکارتا ہے مجھ کو پل یستی پاس چاہیے کہا مانے وہ میرا جب میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں وہ بھی میرا کہا مانے انہیں یعنی مجھے پکاریں غیر کو نہ پکاریں لیکن لوگ غیر کو پکارتے ہیں کیا مولوی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا پھر کہتا ہے, بیٹھتے بھی, اٹھتے بھی ہر وقت کیا کہتا ہوں یا رسول اللہ خدا کو خدا سے اتنی ناراضگی ہے کہ خدا کو نہیں پکارتا وہ بیٹھتے اٹھتے ہر وقت نہ ہوا مولانا احمد رضا خان کا شیر ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا تجھے خطاب کر رہا ہے بکایا احکام درمیان میں جملہ محترضہ تھا قرب باری تالا بیان کرنے کے لیے اب کیا آتا ہے بقایا احکام سیاح روزے کے باقی احکام بقایا احسام سیاں میرے محترم ابتداء اسلام کے اندر یوں تھا شام کا وقت ہوتا نا تو روزہ افطار کیا جاتا یا نہیں کھانا پینا وغیرہ بالکل ٹھیک تھا افطار کے بعد لیکن اگر نیند آ جاتی کیا نیند آ جاتی تو اس کے بعد کھانا پینا کیا ہو جاتا آرام. آپ تو کھاتے رہتے نا صبح ساگر کھانا پینا بھی آرام ہو جاتا تھا بیوی کے ساتھ مشہور ہونا بھی آرام ہو جاتا تھا لیکن خاص طبقام سے یہ غلطی ہو گئی کہ بیویوں کے ساتھ ہم استری کر بیٹھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سے خیانت ہو گئی ہے معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کے سوا برداشت نہیں کر سکتے اب ہے. خوبی, و ہے کیا کریم رحیم ہے اچھا جی بکایا حکام شیام حلال کیا گیا واسطے تمہارے بیچ رات روزوں کے مشغول ہونا مشغول ہونا اپنے بیویوں کی طرف اس لیے کہ وہ لباس ہے تمہارا تم لباس ہو ان کا اب لباس سے سمجھے بھائی بیوی جب آ جاتی ہے تو ہماری یہ لباس بھی بن جاتی ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں کسی دوسری جگہ ننگے نہیں ہوتے یہ لباس ہمارا بن جاتا اور ہم اس کا لباس بن جاتے ہیں اس میں معصومیت آ جاتی ہے کب بہترین الفاظ ہے عل ملا جانا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی بتا مہربان اللہ تمہارے اوپر اور کر دیا تم سے وہ پہلے جو تکلیف تھی نا سخت کام تھا اس کی بھی اجازت دے دیا جو گناہ تم سے ہو گیا وہ بھی غلطی ہوگی نا باف کر دی. پل آنا بادشر پس مشغول ہو جاؤ ان کے ساتھ اور طلب کرو جو کچھ لکھا اللہ نواز نبار سے, سے مقصود تمہارا کیا؟ اللہ, اولاد؟ اللہ نے جو لکھ دیا سے مراد کا ہے اولاد صالح کی نیات ہونی ہو محشاوت مٹانا مقصود نہ ہو طلب کرو جو کچھ مقدر کیا اللہ نواز تمہارے اور کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے واسطے تمہارے کیا دھاگا سفید دھاگے سیاہ سے دھاگے سیاہ سے موراج کیا ہے رات رات ساری رات اور دھاگا سفید سے مراج کیا ہے منل فجر اے منل فجر کے نیچے لکھ لو یہ بیان ہے خی ابیس کا بیان ہے کس کا کہ صبح دھاگے سے مراد کیا ہے صبح سادے سادے کو. کو دیکھو نا ایسے پھیلتی ہے کہ دھاگے کی طرح پھیلتی ہے تو دھاگے سیاہ سے مراد رات ہے دھاگے صبح صبح کا صبح سادے تک کھانا پینا مشہور ہونا چاہیے کہ من الفجر جو ہے نا یہ بعد میں نازل ہوا پہلے کیا تھا ملا ہوا تھا تو, ایک ہے تو رات کو اپنے ساتھ رکھ دیا سفید دھاگا بھی اور دیکھتے رہے کہ جب بالکل واضح ہو جائے سفید ہی ہو جائے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے حضرت بار گاؤں تو حضرت با با با با، یہ مراد نہیں ہے یہ کلو بشراب سمجھ رہے وہ کھاتے رہو پیتے رہو سید اطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے خوش بابای تھے ان کی خدمت کے اندر ایک وکیل آیا وکیل نے آ کے ارض کیا حضرت بہت گرمی ہے میں بے تاب ہو گیا ہوں روزہ مجھے بہت لگا ہے گرمیوں میں روزہ لگتا ہے نا خوش کی تو کوئی ایسا علاج بتائیں طریقہ بتائیں کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں روزہ نہ ٹوٹے میں بہت تنگ ہو گیا ہوں ایسا طریقہ بتائیں کہ کھاتے بھی رہیں اور آپ لیٹ جائیں میں ایک آدمی کہتا ہوں آپ کو جوتے لگائے آپ جوتے کھاتے رہیں غصہ پیتے رہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے کھاتے رہے پیتے رہے روزہ راتے پر میں بالکل آپ جوتے کھاتے رہے غصہ پیتے رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا شام تک تو وہ وکیل تھا تو یہ بھی ہیں اللہ نے بڑی بصیرت دی سم آتی گسی پھر پورا کرو روزوں کو رات تہ باد مگرے روزہ پورا کرو بلا تو بات شروع ہونا لیکن یہ سمجھنا کہ روزوں کی راتوں کے اندر جو اجازت دی ہے نا بی بی کی یہ جی صرف روزوں کی رات کے اندر ہے اعتقاب کی صورت میں نہیں ہے کیا ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر اتکاب بیٹھے ہو بہانا یہ بناؤ کہ گھر جا رہا ہو کیا بیت الخلاء کے لیے استعمال کے لیے اور وہاں دوسری ہرکات شروع کر دیے کہ آپ کیا کرو متکل کے لیے جائز نہیں ہے بلا تو بار شروع ہونا اور نہ مشغول ہوں ان کے ساتھ اس سال میں کہ تم اتقاب بیٹھے والے ہو کس کے اندر مساجد کے اندر تل کا حدود اللہ یہ خداوندی بندی ہیں یہ معنی لکھ لو اچھا معنی ہے تل کا حدود اللہ کا معنی کیا ہے یہ خداوندی بندی ہیں فلا تکر اب زہری معنی نہیں بنتا فاسنا قریب جاؤ ان کے یہ ٹھیک ہے او خدا بندی ذاتے قریب جاؤ یا نہ جاؤ آ جانا چاہیے عمل کرنا چاہیے لہذا یہاں ہس مذاق کہا ہے فلاں تقربو خرو جہاں فلاں تکربو ان سے نکلنے کے قریب نہ جاؤ نکلنا تو در کنار نکلنے کے قریب بھی نہ جاؤ ان پہ عمل کرتے رہو تک رکھو جا ان سے نکلنے قریب نہ جاؤ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ اپنے لوگوں کے تاکہ تم متقی بن جاؤ میرے محترم ایک تو ربت بیان کرتے ہیں ہم اس کا دوسرا پھر وہ امر انتظامیہ پہلے کس کا بیان تھا روزے کا نا اچھا اب یہ ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ تو روزہ جو ہے وہ سو میں مبکت ہے روزہ کیا ہے ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا رمضان سری میں اور مال حرام ساری زندگی نہ کھاؤ یہ کیا ہوا سو میں محبت نکتا سمجھا ہے یہ کون سا روزہ ہے ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھو اس چیز کا روزہ رکھو مال حرام نہ کھاؤ تو سو میں مبکت کے بعد سو میں محبت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی میرے دل پہ الکا کرتے ہیں یہ چیزیں یہ میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک رات بیٹھا ہوا تھا تو الکا ہو گیا سو میں مبکت کے بعد اب سو میں محبت کا بیان ہے یہ ہمیشہ گھر ہو رہا ہے مالحرام نہ کھاؤ یہ تو تھا رب اور امر انتظامی نمبر تین ہے یہ دو پہلے آ تھے قانون قصاص اور نمبر دو کیا تھا وسیعت یہ نمبر تین ہے درمیان میں امر مسلف ہے امر انتظامی نمبر تین ان نہو ان اکل الحرام حرام نہ کھاؤ یہ امر انتظامی حرام نہ کھاؤ اے سمجھ رہے ہو جی امر انتظام نمبر تین درمیان میں تو تھے نا امورے مسلے آ جاتے ہیں اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مار اموالکم والا کا من کیا کرو گے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مار بے اپنے درمیان باطل طریقے سے خود بھی مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے بابا دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے مال ہم لوگ بھی کھاتے ہیں میرے پاس عورتیں آ جاتی ہیں میرے گھر کے اندر میں نے کوئی علیحدہ کوٹھی نہیں بنائی بازے ہوتے ہیں نا آمل میں عامل بھی نہیں مولوی ہوں میرے گھر آ جاتے ہیں بیوی بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو کتاب لینے آ جاتے ہیں ایک عورت آ گئی جی بھولی بھالی کہنا کی کہ استاد جی کتاب دیکھو عورتیں کہتی کہ کتاب دیکھو میری مقدر میں نے کتاب دیکھوں گا پانچ ہزار روپیہ لگے گا تو کہنا پانچ ہزار روپیہ میں دوں گی کہا میری بیوی بی بیٹی بی یہاں چڑی بی بی بی بی بی جی تھی بالکل ہاں ہو آمادہ ہوگی پانچ ہزار روپیہ دینے کے لیے میں نے اس کو کہا بہن یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج کل کے عامر فراڈی ہوتے ہیں کوئی کتاب متاب نہیں دیکھتے پیسے بٹور لیتے ہیں میں نے تجھے نصیحت دینے کے لیے کہا ہے کہ کب تمام کے پاس نہ جاؤ میں فی سبھی اللہ تب یہ لکھ دیتا ہوں تو یہ سمجھانے کے لیے اگر میں وہ پانچ ہزار لیتا ہے تو حلال دا ہی حرام تھا جھوٹ بات ایسے کہتے ہیں یہ چوڑھا جن ہے اس کو بڑا سخت جن ہے اتنے پیسے لگیں گے تب یہ چوڑھا یہ حرام خور ہے مولوی ہوں چاہے کیا ہوں پیر ہوں باطل طریقے پہ کھا رہے ہیں لوگوں تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو تو سمجھائیں نا اچھا جی نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پہ ولا تو دلو بے یہاں بھی لا مقدر ہے تو دلو سے پہلے لا مقدر ہے اور نہ پہنچاؤ یہ مال طرف ہاکم پہ بتاؤ رشوت کے باز آدمی ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں چٹی دلال کیا وہ درمیان میں دلال بنتے ہیں کام کرا دیتے ہیں ایسے میں ہاکو کے پاس پیسے پہنچاتے ہیں ان کو کہتی تھی پیسے لگیں گے تو نہ خود کھاؤ نہ چٹی دلال بنو نہ پہنچاؤ تم مالو ہاکو کے طرح کھاؤ ایک حصہ مال لوگوں کا ساتھ گناہ کیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے کھانا